بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعدهരായ محترم بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مسعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس پہلی فصل کے اس عنوان کے تحت جاری ہے کہ گیارہ ستمبر کے بعد عرب اور مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے حکومتی سطح میں جو تبدیلیاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے اور دوسرے نمبر پر علماء کا تذکرہ کیا ہے یعنی عمارہ اور علماء کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ کس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے آج انشاء اللہ ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو کہ اسلام کے نام پر انقلابی تحریکیں اٹھائے عالم اسلام میں مصروف ہیں استاذ مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان انقلابی تحریکوں کی خبروں کو پڑھتا ہے اور ان کے رہبروں اور رہنماؤں کی خبروں پر نظر رکھتا ہے ان اسلامی سیاسی جماعتوں ان کے کارکنوں اور ان کے اخبارات اور میگزینوں پر نظر رکھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے الا دراجلیت والقیل والقال تو ان کو اکثر جھگڑے ہی ملتے ہیں بیان بازی اور قیل و قال ان کے اجتماعات میں مجالس میں مختلف ٹی وی چینلز میں سوشل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو ان کے رابطے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ جھگڑے ہی پائیں گے دوسروں پر تنقیدیں اعتراضات وغیرہ قرآن کریم اور احادیث کی عبارتوں کی عجیب عجیب تفسیریں اور تعویلات آپ کو ملیں گی خصوصی طور پر دہشت گردی کے خلاف معاشی ام نقد امریکان لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرما شرما کر تھوڑی بہت تنقید امریکہ پر بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جو مرتد حکمران ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا بہت اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ان کی پیٹھ بھی تپ تب تھپاتے ہیں اور ان کے کندھوں پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے احساسات کا بھی خیال کرتے ہیں کہ کہیں یہ مرتد حکمران ناراض نہ ہو جائیں اور آپ ان اسلامی انقلابی تحریکوں کے سیاست دانوں سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پارلیمنٹوں میں جا کر انہیں تلاش کرنا چاہیے جہاں پر شرک ہوتا ہے اور جہاں پر اللہ تعالی کے خلاف کتاب اللہ کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے اور آپ ان کو کافر حکومتوں کے منصبوں میں پائیں گے جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف حکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف قانون چلاتے ہیں ایسی حکومتوں کے منصبوں پر اور وزارتوں پر وہ فائز ہوتے ہیں ایسی حکومتیں جو کہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں ایسی حکومتوں کے بینچوں پر اور ایسی حکومتوں کی کرسیوں پر عہدوں پر وزارتوں پر آپ ان لوگوں کو پائیں گے اور یہ جو اپنے آپ کو ال اسلامیون اد کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریٹک ان کے عجیب عجیب تعویلات اور بہانے سنیں گے کبھی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے خاطر یہ کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے اور کبھی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت تھوڑی بہت دانشمندی اور عقل سے بھی کام لینا چاہیے تو ان تمام بہانوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو متنبی کا یہ شعر یاد آئے گا بزدل اور درپوک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزوری عقل مندی ہے اور دانشمندی اور ہوشیاری ہے حالانکہ یہ تو کمینی طبیعت کا دھوکا ہے جو طبیعت کمینی ہوتی ہے دھوکے باز اور پست قسم کی ذہلیل طبیعت ہوتی ہے یہ اس کا دھوکا ہے یہ کوئی ہوشیاری اور دانشمندی نہیں ہے اور آپ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر ان کے انٹرویوز کو دیکھیں گھنٹے گھنٹے کی انٹرویوز میں چند ایک حق کی بات بھی آپ کو مل جائے گی الٹی سیدھی ٹیڑی میڑی حق کی باتیں آپ کو ملیں گی جو کہ بیکار باتوں کے پورے بیرل کے اندر چند قطروں کی طرح ہیں پورا بیرل جو ہے فضول باتوں منافقت دھوکے بازی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں چند ایک قطر حق باتوں کے بھی وہ ڈال دیتے ہیں اور یہ دھوکے بازی وہ کیوں کرتے ہیں منافقت کیوں کرتے ہیں حت سب علیہ دامل ارحب تاکہ کوئی شخص ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں امریکہ بل امریکہ کمین پر بیٹھا ہوا ہے اس نے نظریں لگائی ہوئی ہیں وہ آج حضرت الرقابل استخبارات نگرانی کے آلات اور استخبارات کے جاسوسی کے آلات سانسوں کو گن رہے ہیں عن اکشفونخواف را الکلیمت اور باتوں کے پیچھے جو مقاصد چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی وہ پہچان لیتے ہیں وہ امبشون ال اسرار امن اور وہ دلوں کی گہرائیوں سے رازوں کو نکال لیتے ہیں یعنی اس درجے وہ کفار سے ڈرتے ہیں ان کا نعوذ باللہ عقیدہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے علیم و بدا وہ ان کو فار کے لیے ہو گیا ہے وہ تحمت اور اس کے بعد تہمتیں اور الزامات تو ویسے ہی تیار ہیں اصولیہ فنڈامینٹلزم بنیاد پرستی فتشدد فتطرف کہ ان کے اندر سختی ہے ایکسٹریمزم ہے انتہا پسند ہیں یہ لوگ جمہور سے الگ رہنا چاہتے ہیں فتائید عید ان لل ارحاب ف انتما ان لائد لل اور اس کے نتیجے میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ دہشت گردی کی تائید کرتا ہے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ القاعدہ کا آدمی ہے تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے وہنا کا تقا الواق اور جب یہ بات آگئی گئی کہ القاعدہ کا آدمی ہے بس اب مصیبت جو ہے شروع ہو جائے گی فتوجمد الحسابات بینکوں میں جو اکاؤنٹ ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں گے وہ دماغ شرائن اور خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ منجمد کر دیا جائے گا وہ تجاب تحت الجلہ دین جسموں کو جلادوں کے کوڑوں کے نیچے پگلا دیا جائے گا وہ آدمی اوہا کہ اج ہزرت تعبیب المستوردا اور دوسرے ممالک سے درامد کیے امپورٹ شدہ ٹارچر کے عذاب کے آلات ہیں تشدد کے سامان ہیں اس کی بجلی کے ذریعے دوبارہ اس کے اس کے جسم کو جمع کیا جائے گا تو ان تمام باتوں سے وہ ڈرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ بن چکا ہے وَمَا لِأَحَدٍ بِهَادَ الْإِعْصَارِ الْأَمْرِيكِي الْهَائِجْ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْحَابِ الْيَوْمِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةِ کہ آج جو امریکی سرکش طوفان دہشتگردی کے خلاف جاری ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ڈٹ سکتا اور کسی کی بھی طاقت نہیں چل سکتی وَلَا تَكْفِي لِحْيَةُ الدَّاعِيَةَ الْمَقْصُو إلى ما قبل حد نت فبی قلیل ولاقت البی با ولا وافت العر بیا ولبلت النیقہ غربی الحدیف ولل مشارا وداوت لی اور ان بیچاروں کی تراشی ہوئی داڑھی جو کہ ایک سینٹی میٹر بھی نہیں ہوتی ہے سفید خاص قسم کی پگڑی جو کہ مشین سے باندھی جاتی ہے اور یورپی ٹائی اور مغربی کوٹ اور پتلون اور ڈیموکریسی میں شرکت اور ڈیموکریسی کی دعوت یہ سب باتیں بھی اس کے معتدل ہونے کے اس بات کے لیے ناکافی ہیں وہ بیچارہ ان باتوں سے ڈرتا ہے داڑھی بھی کاٹ لی پگڑی کی جگہ مشینی ٹوپی اور پگڑی رکھ دی ہر اعتبار سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف یہ زیادہ مائل نہیں ہے بلکہ ففٹی ففٹی چلنے والا انسان ہے پھر بھی یہ کافی نہیں ہوتا ہے اس پر وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں مشکل نہ بن جائے فا امریکہ وہ استخبارات ہم بل حال اس لیے کہ امریکی ایجنٹ اور اس کے استخباراتی ادارے ہر حالت میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں نام تو اسلامی ہے نا وہ دین و اند قیادت صحوتی اور یہ جو انقلابی تحریکوں کے لیڈرز ہیں رہبر ہیں ان کے نزدیک دین آسان ہے دین و یسرن حتیٰ کہ ان کے نزدیک دین اس حد تک آسان ہے جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے وہ حد دین الفرت یوسری قدیح طو کہ یہ دین اتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے کہ مسلمہ کستاب بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اللہ اکبر اور جب مسلمہ کستاب شامل ہو سکتا ہے تو ہر قسم کے بہانے ہر قسم کے جھوٹ اور ہر قسم کی تعویلات بتائی جا سکتی ہیں اعتدال کا دعویٰ ہے کہ ہمیں معتدل رہنا چاہیے اور سیاسی تجربے کی بات کی جاتی ہے کہ حضرت جو ہیں بہت زیادہ گہری سیاست کرتے ہیں یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. پاکستان میں فضل الرحمان کے بارے میں یہ بات علما کہتے ہیں کہ ان کی سیاست آپ نہیں سمجھ سکتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو بدوی صحابی بھی سمجھا کرتے تھے وہ آخر اختراعات اور بھی بہت ساری ایجادات ہیں جن کو سمجھنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ لیڈر صاحب خود ہی جانتے ہیں اسے. اتنے بھی انقلابی تحریکے والے ہیں اسلام کے نام پر یہ ایسی سیاستیں کرتے ہیں کہ ان کے کارکنوں سے نہیں سمجھتے وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں کارکنوں کو پتہ نہیں آمر صاحب آمیر صاحب جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے واحترام احترام اور وہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا چاہیے ٹالرنس منگیرا من ہوا حاد لیکن وہ لوگ ہمیں یہ نہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دوسرا کون ہے دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اس بات کی تو رٹ لگاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ دوسرا کون ہے